بالله من بسم الرحمن یا آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لن نقم اللہ بشن سیدی تنا لم وریما حکم اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی قدر اس شکار سے جس سے تمہارے ہاتھ ودیما حکم اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں لیام اللہ خوف ہوں بلغیب تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے فمنی اتدا بآدا زادی کا فلاح العلی تو جس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے وہ بات بیان ہو رہی جس کا ذکر اس صورت کی ابتدا میں آیا تھا کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار منع کیا گیا ہے آگے ذکر آ جائے گا سمندر کا دریا کا وہ حلال ہے خشکی کا منع ہے اب یہ اس دور کو ذہن میں رکھیے جب مہینے مہینے بھر کا سفر ہوا کرتا تھا اور لوگوں کو بھارل غذا کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے اور ایسے میں شکار بھی سامنے ہو اور ہاتھ بھی ڈالا جا سکتا ہو لیکن نہیں کیا جائے گا ان کی مشقت اور امتحان اس اعتبار سے تھا آج انتہائی ادب سے کروں کہ ہم نے ہائی جہاز میں جانا ہوتا ہے جاتے ہی ود ان ٹوینٹی سے بھی پہلے پہلے عمرہ ہو جاتا ہے لیکن لوگوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے صابن کو چھوڑ دینا اور شیمپو کو چھوڑ دینا بڑا مشکل پڑ گیا تو محنت مشقت تو کس ہر دور میں اپنے اپنے اعتبار سے رہے گی اس وقت جب یہ شکار سامنے تھا لیکن اس کی اجازت نہیں تھی حالت احرام میں اس کا ذکر آیا ہمارے لیے بھی بھارت حالت احرام میں کچھ پابندیاں تو ہیں وہ اسی لیے کہ اللہ کے خاطر بندہ زینت کو آرائش کو بھی چھوڑ دیتا اور مشقتوں کو بھی برداشت کرتا ہے ایمان والو لا تخت و شکار نہ مارو کہ تم حالت احرام میں ہو مراد خشکی کا آگے سمندر کا حلال و ذکر آیا چاہتا ہے البتہ ایسا ہو جائے تو اس کا کفارا ہوگا ومن قطل متعمدن اور تم میں سے جو کوئی اس کو جان بوجھ کر مارے فجا ما من تو جیسا جانور مارا ویسا ہی مویشیوں میں سے بدلے کے طور پر دینا ہوگا مثلا فقہان نے لکھا کہ ہرن کا شکار کیا تو ذرا اچھا فربا قسم کا بکرا اس کو ذبح کرنا پڑے گا اس طرح جس طرح کا شکار مارا ہے اس یعنی جانور اسی طرح کا فدیہ دینا پڑے گا یا بدلہ دینا پڑے گا یا کو دو معتبر افراد فیصلہ کریں گے یہ اہم نقطۂ معتبر ہر ایرا غیرہ گواہی دے یہ دینی مزاج نہیں ہے قابل اعتماد قسم کے لوگ گواہ ہوں اور گواہی دیں یہ دینی مزاج ہے ہدیم بالغل کا یہ حدی کے طور پر پہنچایا جائے گا کعبے کے پاس یعنی حدود حرب میں اس جانور کو ذبح کرنا ہوگا تو یا تو یہ جانور ذبح کیا جائے گا بدلے کے طور پر او کفارا تم تعام مسکین یا اس کا کفارہ ہے مسکینوں کا کھانا کھلانا اب یہ بڑا میتھمیٹیکل بڑا زبردست مسئلہ ہے کتنے مسکین تو وہ جانور جو تم فدیے میں دیتے بدلے میں دیتے اس کی اماؤنٹ کو دیکھو اور ایک صدقہ فطر کہہ لیں اس سے ڈیوائڈ کرو تو جو انسر آئے گا وہ چالیس بنے تیس بنے پینتیس بنے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا او اوباری کا سیاما یا اس کے برابر روزے رکھنا ہوگا کتنے روزے جتنے مسکینوں کو کھلانا پڑتا اگر کھلانے کی استطاعت نہیں تو اتنے روزے رکھنے ہوں گے لیا دو تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے آف اللہ صنف اللہ نے ماں فرما دی جو پہلے ہو چکا و من آدا فیم تقیم اللہ من اور جو پھر یہ کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا اللہ اکبر یہ جو اللہ تعالیٰ نے وقتی پابندی لگا رکھی ہیں ان کا لحاظ رکھو ان میں گڑبڑ کر رہے ہو تو پھر یہ سخت بات ہے بڑی سخت بات آئی اللہ بدلا لے گا اللہ عظیز دلد اور اللہ غالب بدلا لینے والا ہے الکم سعید البحری متا آتا الکم ویارہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سمندر کا دریا کا شکار بحر جو ہے عربی میں سمندر کے لیے بھی آتا ہے دریا کے لیے بھی تو خشکی کا منع یہاں پتہ چل گیا کہ سمندر دریا کا حلال اور حل لکم سعید البری و تعام القم و تمہارے لیے حلال کیا گیا دریا کا یا سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے فائدے کے لیے ہے یعنی سمندر سے بھی تمہیں غذا مل رہی ہے احناف کے نزدیک تو مچھلی ہی کی گنجائش ہے اور بعض احناف کے نزدیک کیا کہتے ہیں اس کو جھینگے ان کی بھی گنجائش ہے دیگر فقح میں جیسے امام شافی وغیرہ ہیں تو کافی زیادہ گنجائشیں ہیں سمندر کی مخلوق کے کھانے کے اعتبار سے وہ مسائل اپنی جگہ فک ہیں لیکن آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر یہ غذائیں عطا فرما رہا ہے اتنی مچھلیوں کو پالنا بھی بہت بڑا معاملہ فارمز بنا رکھے لوگوں نے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر یہ غذا کا اہتمام بندوں کے لیے کر رکھا ہے بخر علیکم سعید البرِما تم تم فروما اور تم بہ خشکی کا شکار حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو تک الله البی علیہ تم اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف جمع کیے جاؤ گے بات وہی ہے اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو بندہ پابندیاں بھی اختیار کرے گا گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا بار بار تخوہ کا ذکر آیا ہے جعل اللہ کا عبت البید الحرام قیاما للناس اللہ سبحان و نے کعبہ شریف کو محترم گھر بنایا لوگوں کیلئے قیام کا باعث اولاً اول تو عرب کے لیے قریش یہیں آباد تھے اور کعبے کا انتظام بھی سنبھالتے تھے سارے عرب میں قافلے لٹتے مگر قریش کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اسی طرح سارے عرب سے لوگ آتے تھے تو ان کی گزر بسر کا معاملہ بھی چلتا تھا معاش کا معاملہ بھی چل رہا ہوتا تھا تو اولن تو ان کے اعتبار سے قیام کا باعث ایک اور بات جو پہلے بھی ذکر میں آ چکی قیامت سے قبل کابے کو معد اللہ معاد اللہ شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اللہ سدھا مطالعہ کابے کو اٹھا لے گا اور زمین والوں کے بارے میں جو آخری آخری امان ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی ختم اس کو بھی لوگوں کے قیام کا باعث کہا گیا عید اور حرمت والے مہینے اور حدی کے جانور اور وہ جانور جن کے دلوں میں پٹے ڈال جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے کہ وہ قربانی کی علامت ہوتے تھے یہ بھی محترم قرار دیے گئے یہ سارے مباحث صورت کے آغاز میں آ چکے ہیں کہ تاکہ تم جان لوات بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہم فرمانے والا ہے یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ آتی ہے قرآن میں کئی مرتبہ کیا اللہ کی عذاب کا پکڑ کا خوف بھی ہو تاکہ بندہ سیدھا رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو تاکہ بندہ اصلاح کی طرف آ سکے حدیث شریف میں آتا ہے المانجا ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے اللہ اکبر ایک نوجوان صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتقال کا وقت قریب تھا ترمیزی شریف کے روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے پوچھا بھائی تمہاری کیا کیفیت ہے اور اس کی رسول اللہ علیہ السلام ڈرتا ہوں اللہ میری پکڑ نہ کر لے میرے گنا اوپر لیکن میں امید بھی رکھتا ہوں اللہ رحمان رحیم اللہ فضل فرمائے گا تو حضور علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا جس کی یہ دونوں کیفیات بیک وقت ہوں ایٹ دا سیم ٹائم اللہ اسے اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے اور اللہ وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے یہ ہے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت جو کہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے ماں ال رسول اللہ البلاغ رسول علیہ السلام کے ذمہ تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے اللہ ما تبدون و تختمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ خبیص و اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے برابر نہیں خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاک یا حرام اور حلال یا گندا اور صاف سترہ ترجمانی کی جا سکتی ہے لا یسویر خبیر والطیب برابر نہیں ناپاک اور پاک ولو ورو جت الخبیر چاہے ناپاک کی کثرت اے سننے والے تمہیں کتنی ہی متاثر کرے اللہ اکبر لکھا مفسرین نے مولانا مودودی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ غلاظت کے ڈھیر سے غلاظت کا ڈھیر ہو اس کے مقابلے میں عطر کا ایک قطرہ عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے یہ تو سب کو سمجھ آتی گندگی کا ڈھیر بھی بہت سارا ہے بھائی گندگی ہے اچھی نہیں ہے اور عطر کا ایک قطرہ ہو تو وہ قابل قدر ہے حرام بھرا ہو تجوریوں میں بہت سارا ہے لیکن کیا ہے غلازت کا ڈھیر ہے حلال تھوڑا بھی ہو پو کا خطرہ ہوگا وہ قابل قدر ہے اللہ مجھے اور آپ کو حرام سے اور اس کی ہر شکل سے بچائے اور حلال کی قدر کرنے خاکم ہو اس پر اکتفا کرنے قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے بڑا خوبصورت اصول قرآن نے عطا فرمایا فرتق اللہ یا الالباب لعلكم تفلحون اللہ سے ڈرو اے عقلمند تاکہ تم فلاح پا سکو الَّذِينَ آمَنُوا ایمان عن مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں لگے اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے حالت ایسی حالت میں پوچھو گے کہ جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو بدل تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی پھر تمہیں مشکل آ جائے گی کیا مطلب بیجا سوالات کر کے انسان خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے کون سا واقعہ یاد آ رہا ہے البقرہ گائے گئے واقعہ یاد آ گیا پھر حضور علیہ السلام کی حدیث کی پچھلی امتیں کیوں برباد ہوئی کثرت سوال کی وجہ سے پھر حضور نے بڑی مذمت فرمائی کہ کسی کی بیجا سوال کے نتیجے میں کوئی مشکل حکم اللہ کی طرف سے نادل ہو جائے اور پس منظر کیا ہے جب وہ آیت آئی سول عال عمران آیت نمبر ستانوے حج کی فرضیت والی عرض کی گئی یار رسول اللہ ہر سال فرض ہے آپ خاموش رہے ہر سال فرد ہے آپ خاموش رہے تیسری مرتبہ حضور نے غصے کا اظہار فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں سنیے گا اگر میں کہہ دیتا ہاں کبھی تو, تو نازل ہو رہا ہے قرآن ہر سال فرد ہو جاتا تو مت ایسے سوال کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دیے جائے تو مشکل میں پڑ جاؤ ایک اصول فکا مفسرین بیان فرماتے ہیں جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے مبہم رکھا تم بھی اس کو مبہم رکھو زیادہ نہیں کھولا تو اس کی بال کی کھال نکالنے کی کوشش نہ کرو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو گے اور ایک اصول یاد رکھنا چاہیے سوال ہمارے وہ ہونے چاہیے مگر وہ جو عقیدے عمل اور نجات سے متعلق تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن بیجا سوالا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات بھی وقت کو ضائع کرنے والی بات بھی اور اس کا حاصل کچھ نکلتا نہیں ہاں وہ سوال جو عقیدہ عمل اور نجات سے متعلق وہ بالکل اچھے تاکہ ہمیں اصلاح کا موقع ملے ہم خیر میں اور آگے بڑھ سکیں واللہ غفور حلیم اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے قدا قوم قبل کو تم سے پہلے بھی اس کے متعلق قدا اس کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے بھی پوچھا تھا بہو محا کافرین پھر وہ اس کے منکر ہو گئے وہ جو بیجا سوالات کیے تھے کنہوں نے بنی اسرائیل نے ماں جایر وسیرت اللہ نے نہیں بنائے بحیرہ نہ نہ وسیلا نہ ابھی خاص اس ہیں اور یہ مشکین کا معاملہ تھا مختلف جانوروں کو بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے فلاں اوٹنی نے اتنے بچے جنم دے دیے چلو بھائی اس کو میں نے فلاں کے وہ ہے نظر کر دیا اچھا میں فلاں اونٹ پہ سواری کر کے سفر پر گیا واپس آ چلو میں نے فلاں بت کی نظر کر دیا تفسیرات آپ کو ملیں گی انشاءاللہ شاء میں یہ مختلف جانوروں کو اپنے بتوں کی نظر کر کے ذبا کرتے تھے قربان کرتے تھے گوش تقسیم ہوتا نہ جانے کیا کچھ اور مسائل ہوتے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جانوروں کا ذبا اگر تم نے کرنا بھی ہے تو کس کے لیے فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ کہ غیر اللہ کے لیے بلاک نہ لدی نہ کفر یفتر قدیم لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ اکثر اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے جو عمل کرے اللہ کی خوش نوی کے لیے کچھ مال خرچ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح بھی کریں تو اللہ کا نام لے کر اور جانور ذبا کر کے غربا میں تقسیم کرنا ہو کہ اللہ ہم پر بھی رحمت نازل فرما اور محمر کے لیے دعا بھی کر لیں کوئی حرج نہیں مگر اصل چیز کیا ہے یہ زبیحہ ہوگا کس کے لیے اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نازل کیا اور ہمارے لیے وہ کافی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اب الکانا آبا کیا اس صورت میں بھی باپ دادا کی مانیں گے کہ اگر ان کے باپ دادا نہ باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں نہ ہدایت پر ہوں تو آگے جواب ہوتا ہے ہاں تب بھی یہ ہے جہالت دیکھیے یہ مشکین و کفار اور تاریخ کا بیان ہے کہ باپ دادا کی اندھی پیروی کرتے ایسی کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کو بھی رد کر دیتے ہاں ہمارے باپ دادا تو مسلمان الحمدللہ لیکن ہم پیروی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی علیہ السلام یہ کلیئرٹی رہے اگر باپ دادا آبا و اجداد ان کی کوئی بات ایسی ہے جو غلط ہے اللہ ان کو معاف کرے ہمیں سمجھ آ دین کی بات اور ان سے غلطی تو ان کے ری بخشش مانگیں مگر ان کی پیروی نہیں ہوگی پیروی کس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی یہ اصل بات ہے اور جیسے آئے کہ ان کے باپ دا دا ہدایت پر نہ ہو تب بھی تب بھی وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے اگر ہمارے باپ دا دا ہدایت پر الحمدللہ رب العالمی تبھی تو حج بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ان کا بر احسان ہے اللہ ابرحمت نازل فرمائے لیکن کلیئرٹی اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے ہم نے غلطی پھر نہیں کرنی اگر ہمیں صحیح بات پہ چل گئی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے اگلی آیت یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک غلط فہمی کچھ لوگوں کو ہونے لگی جو آج ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ہو گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ عطا کیا اور ایک کلیئرٹی لوگوں کو دی جو اس آیت سے ان کو ایک غلطی لگ رہی تھی یہ علماء کی طرح غلطی لگنا یہ غلط تصور لوگوں کے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ بھائی اپنی نیکی کر لی دوسرے جاتے ہیں تو معاف کیجئے گا جائیں ہم پرائے پھڈے میں کیوں پڑے ہیں بھائی اپنے کام سے کام رکھو یہ تصور درست نہیں ہے آئیے آئے سمجھے ترجمہ پر وضاحت ان شاء اللہ علیکم علیم اے ایمان والو تم پر اصلاً تمہاری اپنی ہی جانوں کا فکر کرنے کا معاملہ ہے یعنی تم پر اصل تمہاری اپنی ذمہ داری ہے نقصان نہیں پہنچائے گا تم سب کو لوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم آمال کیا کرتے تھے تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے اگر کوئی گمراہ ہوا تو اس کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت پر ہو ایک مفہوم لوگوں نے لے بس ٹھیک ہے ہم تو ٹھیک ہے بس ختم ہو گئی بات تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں غلط فہمی کچھ لوگوں کو ہوئی وہ کھڑے ہوئے ممبر پر اللہ کی و صنا کے بعد یہ آیت علاوت کی فرمایا کہ لوگوں تم اس کا غلط مفہوم نہ لینا اور پھر انہوں نے فرمایا جو تین شریف کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم لازمن نیکی کا حکم دو گے تم لازمن بدی سے روکو گے اگر تم نے یہ نہ کیا تو اندیشا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اس آیت کا یہ مفوم نہ لینا کہ دین کی دعوت کا کام کرنا نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں مفہوم نہیں ہے. نیکی کا حکم بھی دے رہا ہے بدی سے روکنا بھی ہے یہ بات سے سمجھ چکے اب ہم کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور لوگ اگر قبول نہیں کرتے لوگ صحیح راہ پر نہیں آتے تو اب ان کا قبول نہ کرنا ان کا صحیح راہ پر نہ آنا ہمیں نقصان نہیں دے گا اگر ہم صحیح روش پر برقرار ہیں تو یہ ہے اس کا مفہوم نہ کہ یہ کہ دین کی دعوت کا کام اور نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنے کا کام نہیں کرنا وہ تو کرنا ہے اور امتی وہی امتی کہلائے گا جو اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہا ہو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اگلی آیات میں ایک خاص مسئلہ وسیعت کرتے ہوئے گواہ بنا لیے جائیں اس کی وسیعت کی جا رہی ہے وصیت کرنا تو پتہ ہے ہمیں اس پر بھی گواہ بنا لیے جائیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ بھی پیش آیا تفاسیر نہ پڑھیں گے تفسیر سے مل بھی جائے گا اس کے تناظر میں رہنمائی دی جا رہی ہے آئیے تشہیر کریں گے ترجمے کے بعد انشاءاللہ شاء وسیعت پر گواہ بنا لو یا یادین والو شہادت تمہاری درمیان گواہی کا طریقہ یہ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے ہی نل وسیع اط نانیم من کم او آ من غری کم وسیعت کے موقع پر کہ تم میں سے دو موتبر اشخاص ہوں یا تمہارے سوا دو ہوں تم میں سے مراد مسلمانوں میں سے کئی شدید حاجت پیش آ مسلمان دستیابی نہیں ہے یا گواہی دینے کو تیار نہیں تو پھر کسی غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے ورنہ اونن مسلمانوں کو وسیعت کا معاملہ موت کسی کو آ رہی تو وسیعت کرتے ہوئے دو افراد کو گواہ بنا لو اپنوں میں سے مراد مسلمان یا اپنے نہیں مسلمان نہیں تو غیر مسلم ان ام تم غور تم فی القر تو جبکہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو یہ زمین کے سفر میں خاص معاملہ آ سکتا ہے البتہ انسان اپنے علاقے میں بھی ہو تب بھی گواہ بنا سکتا ہے اور اب تو بنانا ہی ہے جگہ باقاعدہ وکلا کو انوالو کرنا پڑتا ہے ول لکھوانی پڑتی ہے کیونکہ آگے بڑی مسائل پچیری آ جاتی ہیں تو بہرحال سفر میں ہو یا گھر میں تب بھی کیا جا سکتا ہے فاسبت مصیبت الموت پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے مصیبت کا لغوی ترجمہ ہے آ پڑنے والی بات اچھی ہو یا غلط ہو یہ لغوی ترجمہ ہے اس کا تا بستما ماد ان دونوں کو روک رکھو نماز کے بعد ظاہری باتیں مسلمان ہوں گے تو نماز کے بعد کیوں اللہ کا خوف ہوگا تو گواہی صحیح طرح دیں گے فیوق عسیمان بلّہ فیوق ان رتب پھر اگر تمہیں شک ہو تو یہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں شک اس کو ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ تو کچھ نہیں ہو رہی ہے وہ رسا ہوں گے تو ان سے کہا جائے اللہ کی قسم کھاؤ نماز کے بعد کھڑا کیا جائے اور اللہ کی قسم کھائیں کیا کہا قربا ہم اس کے ایمس کوئی قیمت مول نہیں لیتے خادش دار ہی کیوں نہ ہو ولا نہ تم شہادت اللہ انا اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے ورنہ بے شک ہم تو گناہ میں سے ہوں گے اب اللہ کا گھر نماز کا موقع نماز ادا کرنے کے بعد مسلمان کھڑا ہو اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے آج تو کیا ہو رہا ہے ہم سب کو پتا ہے قرآن پر حلف اٹھاتے ہیں جھوٹے جھوٹی گوائیں گواہ بکھتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے اسلام جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے اچھا فعم مستحق فا خرآن یقومانی مقام پھر اگر اس بات کی خبر ہو جائے کہ یہ دونوں گناہ کے سزاوار ہوئے ہیں گنا کر بیٹھے ہیں تو ان کی جگہ ان میں سے دو اور افراد کھڑے ہوں المن الوینحقہ علیہ جن کا حق مارنا چاہا گیا ہے وہ دو جو میت کے زیادہ قریب ہوں ابھی دو کھڑے ہوں فیوقان بالہ نہ شہاد تنا احکم شہادی وماطین پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پچھلے دونوں گواہوں سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے نا ادمی <الظَّالِمِين> اس صورت بے شک ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے یہ ان دو سے قسم جو جا رہی آگے <وَجْحِحَا> یہ اس کی زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو صحیح طور پر ادا کرے کون پہلے والے او یا خوف یا ڈرے این تو ردا ایمان با ادا ای کہ کی قسم ان دو کی بات وادوں کی قسم کے بعد رد نہ کر جائے وقت اللہ ہس اور اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ دل قمل فاسقین اور اللہ فاسقین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو اگر وہ رشتے دار قریب و محسوس کریں تو وہ قسم کھائیں کہ یہ گواہی غلط ہم دلیل کے ساتھ بات کریں اللہ اللہ کی قسم کھا کر پھر جو بھی جج ہوگا قاضی ہوگا وہ شواہد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا مگر پہلے والوں کو یہ خوف رہے گا کہ ہوا میں ہم بات نہیں کر سکتے ہماری قسم کو رد بھی کیا جا سکتا ہے دور درجم قرآن میں اتنی بات ہو سکتی ہے مزید اس کی فقی مباحث کیا ہے وہ پھر آپ تفاصر میں پڑھ سکتے ہیں یہ بات تھی وسیعت پر گواہ بنا لینے کے اعتبار سے اب آخری دو رکو المائدہ کے رسالت کے حوالے سے اور اس زمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پھر ان کا ایک مکالمہ ہوگا اللہ سلحان و تعالیٰ سے قیامت کے دن اس مکالمے کا تذکرہ بھی اس مقام پر آیا ہے ارشاد ہوا یوم رسول فیقول جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا لا علم لنا اللہ اکبر رسول کہیں گے اللہ ہمیں کوئی خبر نہیں ان انت علام الغیوب بے شک تو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے کیا نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سا برس تک برداشت نہ کرتے رہے کیا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی مخالفتوں کو جھیلا نہیں کیا موسا علیہ السلام کی قوم نے کورا جواب نہیں دے دیا تھا چاہ عیسیٰ علیہ السلام کو مشقتیں اٹھانی نہیں پڑی کیا امام الانبیاء کو سب سے بڑھ کر ستایا نہیں گیا مگر یہ پیغمبروں کی عاجزی ارب ہمیں تو کچھ نہیں پتا کل علم تو کس کے پاس ہے تیرے پاس فرشتے بھی ادب سکھاتے البقرہ لا علم لنا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں سکھایا وہ جو تنہیں آتا فرمایا پیغمبر بھی ادب سکھا رہے ہیں لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں اللہ اکبر کا اور ہم کیا پدی کیا پدی کا شوربہ خود ہی ہم اپنی کوالیفکیشن بیان کرتے ہیں ہم اپنی ایکسپرٹیز اپنے تجربوں کو بیان کرتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری پوری سیری پڑھ کر سنائی جائے پوری قوم کو اللہ اکبر اللہ اس خوش خود نمای مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں لا علم اللہ میں کوئی علم نہیں ہے ان کا انتہا اللہ کو بے شک اللہ تو ساری غیب کے باتوں کو جاننے والا ہے اِذ یا مریم یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اے عیسی مریم ارد علیق میری نعمت اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر یاد کرو اگلی باتیں وہ موجزات کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں سوریہ میں بھی روح القدس جب کہ میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی تکل منا سکل مہدی لوگوں سے ماں کی گود میں بھی پختہ عمر میں بھی باتیں کرتے تھے و و کتاب و و و اور یاد کرو جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجھیل عطا فرمائی سکھائی و عید تین کہ اور یاد کرو جو تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے پھونک مارتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے اڑنے والا ملاور بھی ادنی اور تم پیدائشی اندھے کو کوڑھی کے مریض کو میرے حکم سے شفا دیتے تھے پیر تخل موتا اور جو تم مردہ کو میرے حکم سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر دیا کرتے تھے میرے حکم سے اللہ فرما رہا ہے پیغمبر کے ہاتھ سے ظہور ہوتا ہے معجوزے کا مگر حکم اللہ کا ہوتا ہے عطا اللہ کی ہوتی ہے وہ ارکف تو بنی اس طرح ایران کا ار بال اور یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا جب کہ تم کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے روکے سے مراد تمہاری حفاظت کی فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين تو کافروں نے ان سے کہا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے معاذ اللہ یہ یہود نے جادو کہا ان معجزات کو معاذ اللہ تفصیل آ چکی آل عمران میں و ان اوحيت للحوادیین اور یاد کرو جب میں نے کے دلوں میں بار ڈالی ان کے ساتھیوں کے تو انہوں نے کہا لائے اور اللہ تو رہے کہ بے شک کرو جب نے کہا کہ اے عیسا ابن مریم کیا آپ کرب یہ کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے خان اتارے مائدہ خان بھرا ہوا ہو جس پر نعمتیں نعمتیں ہوں قالت اللہ کن تمین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو یہ ڈرنے کا کیوں ڈرنے کا کیوں کہا یہ خود سے کچھ مانگنا اس کو کہتے ہیں فرمائشی موجا اور کسی قوم کے لیے بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے کہ وہ عطا ہو اپنی قوم نافرمانی کرے تو اللہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے اونٹنی مانگی اللہ نے دے دی نہیں مانے اللہ نے برباد کر ڈالا۔ یہ ہے فرمایشی معجزے کا معاملہ کسی قوم کے لیے حساس مسئلہ۔ قال نريد نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پائیں۔ ونعلم ان قد الصدقتنا ونكون عليها من الشاهدين اور ہم جاننے کے تم نے اور ہم جان لیں انقد کہ اے عیسیٰ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے خان کہتے نا یہ وہ ہے خان کہ ہمارے پچھلے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے یہ عید کا باعث ہو خوشی کا موقع اور اے اللہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو ور زکنا تخیر یقین اور ہمیں رزق و آتا فرما تو ہی سب سے بہتر رزق و آتا فرمانے والا ہے قال اللہ،, اللہ نے فرمایا ان بے شک میں تم پر وہ اتار کو دو دوں گا جو نا کرے گا تم اس کو ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب جہان والوں میں سے کسی صحیح. کو نہیں دوں گا اللہ اکبر یہ وہی فرمائش موزے والی بات اب علماء کی دونوں آرا ہے کہ نازل ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں نے نا کی تو اللہ کا آداب بھی آیا اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ڈر گئے اور باز آ گئے دونوں آ رہا مفسرین نے بیان فرمائی اور ان دونوں کے لیے اپنے اپنے دلائی انہوں نے بیان کی لیکن ڈر ضرور رہے کہ آ بھی گیا ہو اور پھر نافرمانی کی تو آداب آیا ہے یہ بھی مفسرین کی رائے ہے اور کچھ ڈر گئے اس کے اس مطالبے سے وہ دستبردار ہو گئے اس ریکویسٹ کو انہوں نے واپس لے لیا واللہ عالم وہی دقان اللہ عیسب نے مریم اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ عیسائی عیسائی نے مریم انت اچھا یہ ایک نوٹ کیجیے گا قرآن کا اسلوب یہ کالا کا لس فیلے ماضی ہے پاس ٹینس ہوگا مستقبل میں تو قرآن کا یہ بھی انداز ہے کہ مستقبل کے حالات کے لیے ماضی کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے کیوں پاس ٹینس ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا تو مستقبل میں سب کچھ پیش آنا اتنا یقینی ہے کہ اللہ کے کلام میں ماضی کا انداز بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا مریم اور میرے لیے جائز نہیں یہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حقی نہیں فقد علمتا اللہ اگر میں نے بالفرض ایسا کہا ہوتا تو ضرور تیرے میں ہوتا اگلا جملہ بھی بڑا آجزی بڑا پیارا آجزی پر مبنی بڑا پیارا تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا اعلم مَا فِي نَفْسِي اللہ تو خوب جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے ان کا انت اللہ القوب بے شک تو تمام پوشیدہ باتوں کا خوب جاننے والا ہے ماں کل تو ماں امر تنی بھی اللہ میں سے وہی کہا جس کا تمہیں مجھے حکم دیا تھا عنی ابد اللہ ربی ورب کہ عبادت کرو عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی اب یہ پورا معاملہ تو پیش آئے گا قیامت کے دن اللہ کا علم کامل ہے اس نے آج ہی ہمیں سبھیوں سے عطا کر دیا یہ ہے دعوت توحید جو نسارا کو بھی پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی اسی کی عبادت کرو وہ کن تو فیم اور میں جب تک ان میں رہا ان پر باخبر تھا میں سمجھاتا رہا بتاتا رہا فلم پھر اللہ جب نے مجھے بلند فرما لیا کن تنقیب علیم تو تو ہی ان پر نگ بان تھا وہ شی این شہید اور اللہ تو ہر ہر شے سے خوب باخبر ہے گواہ ہے اگلی آیت ہے جو عیسرا علیہ السلام تو اللہ کے حضور التجا کریں گے بخشش کے لیے ابھی ترجمہ کرتے ہیں وہ کریں گے قیامت کے دن اور ایک رات مصنف احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پوری رات اس آیت کو پڑھتے رہے بلکہ دعا کرتے رہے یہ یا کلمات کلیمات اور روتے رہے حضور علیہ السلام کس کے لیے جی میرے اور آپ کے لیے میرے اور آپ کے ماں باپ نے اتنی دعا ہمارے لیے نہیں کی ہوگی جتنی میرے اور آپ کے رسول نے ہمارے اور آپ کے لیے کی سنیے پھر بات کرتے ہیں ان تو آج دے اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے تو مالک ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے تجھے اختیار ہے تو عذاب دے سکتا ہے فہم تخلوم اور اللہ اگر تو ان کو بخش دے فہین نہ کا انتر عزیز اور تو اللہ تو عزیز ہے تجھے پورا اختیار ہے کہ تو بخش بھی سکتا ہے اور تو حکیم ہے تو سب کے معاف کرنے کا فیصلہ بھی فرما دے تو تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت پر مبنی ہوگا اس کو کہتے ہیں شفاعت کا بڑا ہی ڈیلیکٹ بڑا ہی لطیف انداز اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے اور اگر تو ان کو بخش تو ان کو معاف فرما دے تو اللہ تجھے پورا اختیار اس چیز اور تیرا یہ اختیار استعمال کرنا بھی حکمت پر مبنی ہوگا کیونکہ تو العزیز بھی ہے تو الحکیم بھی ہے اب اتنا ترجمہ سننے کے بعد تو میرے بھی آنسو نکل رہے ہیں آپ کے بھی نکل رہے ہوں گے اب پوری رات حضور نے جب یہ مانگا ہوگا اس امت کے لیے میرے اور آپ کے لیے قیامت کا دن ہوگا ابراہیم اپنی قوم کو علیہ السلام موسا علیہ السلام اپنی قوم کو علیہ السلام اپنے لوگوں کو ہر پیغمبر اپنے لوگوں کو کہیں گے جاؤ ہمارے پاس اس دن بھی ایک ذات حضور کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے کی حالت میں اپنی امت کے لیے انتظار کر تو ہم کتنی آخرت کی فکر کرتے ہیں ایک اور ہم اپنے پیغمبر علیم کو کتنا یاد رکھتے ہیں دو اور ان کے ان احسانات کو کس قدر مانتے ہیں تین اور اس کی قدر کر کے ان کی پیروی کی کتنی کوشش کرتے ہیں چار یہ ہی ہمیں سوچنا چاہیے ہا اللہ اللہ فرمائے گا ہا دا یوم یہ دن ہے سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا آج جھوٹے لوگ بظاہر کامیاب نظر آ رہے ہیں آج جھوٹ بولنے والے فراڈ کرنے والے دھوکے دینے والے چیٹنگ کرنے والے وہ پنپتے ہوئے فلرش کرتے ہوئے نظر آ رہے کل یہ فائدہ نہیں देगा گا کل سچ فائدہ دے گا سچ فائدہ دے گا سچوں کو سچ فائدہ دے گا سچ کڑوا ہے مجھے کاسٹ پے کرنی پڑتی کر لوں آج اس سے کہ کل مجھے راحت یہ راحت میں دیں اللہ اللہ قدر فرمائے گا سچوں کی اللہ نے ان میں شامل فرمایا قال اللہ اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم یہ دن ہے کہ سچوں کو نفع دے گا ان کا سچ لهم جنات تجری من تحت الanhار ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی خالدین فیھا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے مومن کے لیے آج اس کو کاسٹ بے کرنی پڑ رہی ہے ہے مشقت ہے جھیل لے گا اسے کہ کل راحت ہی راحت ہے رضی اللہ عنہ رد عن اور اللہ کے اعلان کرے گا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی را الفوز العظیم یہی عظیم کامیابی ہے اللہ ہمیں اس کا یقینتا فرمائے اور اسی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اللہ ملک السماوات وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمان اور زمین کی و معافی اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ آلہ کلی شعی ان اور وہ اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے